الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذي اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في اول سوره المؤمنون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الى قوله تعالى ان هم الوارسون الذين يرسون الفردوس هم فيها خالدون فقال عز وجل كما ورد في سوره المعارج ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الى قوله تعالى اولئك في جنات مكرمون صدق الله العظيم اللهم ربنا اجعلنا منهم اللهم ربنا اجعلنا منهم امين يا رب العالمين اب یہ آخری نشست ہے اس سورہ بار اس ہمارے درس کے ذمن میں اللہ کرے کہ میں بقیہ مدامین جو ہیں ان کو اس نشست میں سمیٹ سکوں آپ بھی دعا کریں اس کے بعد کا جو مضمون ہے سورہ مومنون جو ہمارے اس درس کے لیے اصل اور بیس کی حیثیت رکھتا ہے اس میں جو اگلا وصف آ رہا ہے وہ ہے اعراض عن اللغ بل نظین انل لفظ مور وہ لوگ کہ جو لغف سے اعراض کرتے ہیں لغف کسے کہتے ہیں یہ گناہ اور معاشیت سے کم تر درجے کی شے ہے ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو یعنی ایک تو انسان کو دنیا کی ضرورتیں لاحق ہیں ہوائی جو ضروریات بھی ہیں اس میں معاشی جد و جہد بھی ہے یہ بھی ہے یا تو اس میں وقت لگے آرام بھی ایک حد تک انسان کا حق ہے نفس کا حق ہے وہ انفس کالے کا حق اس میں بھی کوئی وقت صرف ہوا ہے تو سیکھ ہے جائز ہے یا پھر انسان کو جو وقت ہے وہ لگانا چاہیے اللہ کی یاد میں دین کی خدمت میں جو کام بھی ان دو کیٹیگریز سے باہر ہو وہ لگویں رہے ہیں بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ اسی طریقے سے کوئی اور کھیل تماشا ہے آج کی دنیا میں تو تصور ہے ٹائم وقت گزاری کا مشغلہ کوئی شغل وقت گزارنے کے لیے لیکن اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ بندہ مومن کا جو وصف یہاں بیان ہو رہا ہے نماز کے فوراً بعد الزین فی سلام خاش عرون کے فوراً بعد وہ الزین عن لف مور وہ لوگ جو لفظ سے اعراض کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس جو وقت ہے وہ بہت قیمتی ہے اس کے تین درجے ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے پہلا درجہ تو وہ ہے جو یہاں آ رہا ہے اعراض علی لفظ لفظ سے پہلو تو کرنا ادھر رخ نہ کرنا دوسرا درجہ ہے جو سورہ فرقان میں آئے گا وہ مرو باللغو مرو کے ارادے کے ساتھ کوئی لغو کام کرنے کا تو سوال ہی نہیں وہ تعمیر شدہ شخصیت جو ہے مچور بندہ مومن اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خود ارادہ کرے کہیں اگر چلتے ہوئے سرے راہ مرو مر باللغو کہیں گزر بھی ہو جائے کسی لغو کام پر تو وہاں ٹھہرتے نہیں متوجہ نہیں ہوتے دامن بچاتے ہوئے گزر جاتے یہ نہیں کہ جہاں ڈگ کی بچی سنی پہنچ گئے اب گھنٹا بھر کھڑے ہیں تماشے ہو رہے ہیں یہ کام بندہ ہے, مومن کا نہیں اس سے اگلا جو ہے معاملہ لا یسماؤن افیحا لغم ولا تاسیمہ انسان میں ایسی کیفیت اتنی لطیف اس کے مزاج کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ لغم بات سننا بھی گوارا نہ ہو خود لغم کرنا لغم کہنا لغ گوئی یہ تو اس کا کوئی سوال ہی نہیں سننا بھی انہیں بیزاری کا ذریعہ بن جائے ان کے لیے چنانچہ یہ اہل جنت کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی لا یسماؤ نفیحہ لغم و لا تاسیم انہیں وہاں کوئی لگ بات سننی نہیں پڑے گی گویا کہ لنگ بات سننا جو ہے یہ بھی ذوق لطیف پر بہت گرم ہے ایک حدیث میں بیان ہوئی ہے اور یہ حدیث جو ہے حضرت ابو حریرا سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو امام ترمیدی نے اس کو روایت کیا ہے ویسے یہ مرسد حدیث کی حیثیت سے امام ترمدی نے بھی اور اسی طرح معتا امام مالک میں امام مالک نے بھی حضرت علی ابن حسین یعنی جنہیں عام طور پر امام زین العابدین کہا جاتا ہے علی بن حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادے جو کربلا میں واحد ہی تھے کہ جو بچے تھے مردوں میں سے ان کا نام علی ہے علی بن حسین بن علی حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین ان کے بیٹے حضرت علی اور ان کا نام زین العابدین ہے ان سے بھی یہ روایت مروی ہے لیکن انہوں نے کس سے سنی ہے اس کا ذکر نہیں کیا اس حدیث کو مرسل کہتے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا گمان غالب اپنے والد سے سناؤ حضرت حسین سے رضی اللہ تعالی بہرحال اس حدیث کی میں نے اتنی تمہید کی ہے تاکہ آپ اس کے الفاظ کو یاد کرنے کی کوشش کریں حضور کا قول کیا ہے من حسنل الاسلام المرء اے ترک ہو مالا یعنی ہے ایک انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ہر اس کام کو چھوڑ دے جس کا اس سے کوئی فائدہ نہ ہو کوئی اس کی ایمانوی حقیقت نہ ہو کوئی اس سے افادہ نہ ہو ترک مالا یعنی یہ تبلیغی جماعت والوں نے اسے باقاعدہ اپنے بنیادی اصولوں میں سے ترک مالا یعنی اور اسی سے در حقیقت پھر تفریح اوقات ہوتی ہے لا یعنی کاموں میں جو وقت صرف ہوتا ہے انہیں آپ ختم کریں گے تو اس وقت کو آپ دین کے لیے لگا سکیں گے تو تفریح اوقات جو ان کے ہاں اصولوں میں سے اپنے وقت کو فارغ کرو دین کے لیے خیر کے لیے بھلائی کے لیے تبلیغ کے لیے تحصیل علم کے لیے اور علم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے خیر حکمل تالم القورانا واللما کہاں سے نکالو گے وقت یہی 24 گھنٹے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے آپ کو سینسر کرنا چاہیے کہ لا یعنی کام میں کون کون سے کر رہا ہوں ان کو تو سب سے پہلے ختم کرو پھر یہ کہ اپنی ضروریات میں سے بھی کٹوتی کرنی پڑے گی اپنے جو لیول ہے معاش کا یا اپنی رہن سہن کی جو سطح ہے اس کو بھی کم کرنا پڑے گا تو کی سطح کو بھی آپ کم کریں گے تب آپ باہر نکال سکیں تو یہ ہے اعراضی لفظ لیکن اب اس کا جو ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں یہ مضامین آتے ہیں ایک دوسرے کے مقابل میں وہاں روشنی پڑتی ہے اب اس کے مقابلے میں جو الفاظ ہے سورہ معرج میں یہ درمیان میں کاٹا لگا ہوا ہے یہاں در حقیقت ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے جیسے میں مثالیں دے چکا ہوں پہلے بھی کہ جو ہم مضمون آیات کی ہم مضمون آیات ہوتی ہیں ان میں کوئی تقریب و تاخیر ہو جاتی ہے کہیں پہلی بات جو ہے شروع میں آئی ہے دوسری بات بعد میں آئی ہے تو دوسرے مقام پر دوسری بات پہلے آ جائے گی پہلی بات بعد میں آئے گی اس کی مثالیں دے چکا ہوں وہ وقت نہیں یہاں بھی دیکھیے وظین ہم عغ مور کا تعلق کس سے ہے وزین یوسد قون اب یومدین و لذیل ہم ان رب ہیم مشفقون ان نازاب رب بم غیر و معمول یہ ایمان بالآخرہ سے تعلق ہے اس لیے کہ جب آپ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو زندگی کا ہر ہر لمحہ قیمتی نظر آتا ہے ایک حدیث ہے مشہور ہے اگرچہ اس کا مجھے آج حوالہ نہیں مل سکا اب دنیا مزرات العرہ میں نے جب ایم اے کا اسلامیات کا امتحان دیا تھا تو اس حدیث پر سوال تھا اور میں نے پورا مقالہ لکھا تھا اور مولانا منتخب الحق قادی رحمت اللہ علیہ نے اسے بہت پسند کیا تھا بہت تعریف کی تھی اس کی تو اس حدیث کو میں اس لیے جانتا ہوں یہ حدیث ہے لیکن حوالہ آج نہیں مل سکا اب دنیا بذرات العرا یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے نا یہاں کچھ بویا ہی نہیں تو کاٹو گے کیا یہاں کا تو وقت ضائع کر دیا لگ کاموں کے اندر تو وہاں کون سی فصل تمہیں ملے گی لہذا یا تو دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہو یہ بھی لازم ہے اگرچہ اسے بھی کم سے کم تر کرتے چلے جانا یہ ایمان کا تقاضا ہوگا اور یا پھر یہ ہے کہ انسان اپنے وقت یا وقت کو آخرت کے لیے صرف کرے کوئی پودا لگائے جس کے پھل آخرت میں اسے مطلوب ہو ذکر بھی کر رہا ہے تو بعد آادی میں آتا ہے کہ ایک کلمہ بھی جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ یہ بھی ایک بیج بن کر آخرت کی سرزمین میں پڑتا ہے اور اس سے بھی پودا اور درخت جو ہے نمودار ہوگا اور لوگ جا کر کہیں گے اتنی بڑی جنت ہمیں کہاں سے مل گئی ہمارے اعمال تو اس درجے کے نہیں تھے فرمایا جائے گا تمہارے سارے اعمال ہیں کہ جنہوں نے ان کی شکل اختیار کی ایک ایک پودا لگا ہوا یہاں ایک ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اس اعتبار سے آخرت پر یقین ہوگا تو دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہو جائے گا آخرت کا یقین نہیں ہے تو دنیا کو گزارنے کے لیے اس وقت کے گزاری کے لیے مشغلے تلاش کرنے پڑیں گے کیا کریں کوئی مصرف نہیں ہے تو یہ تعلق ہے اس لیے کہ سورہ مومنون میں کہیں بھی آخرت کا ذکر نہیں اور سورہ معروف میں کہیں لغم کا ذکر نہیں یہ ایک دوسرے کے مقابل آ رہے ہیں اس لیے کہ لفظ سے وہی بچے گا جس کا ایمان آخرت پر پختہ ہوگا اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت اس پر جتنی آشکارا ہوگی کسی دنیا دار انسان کے سامنے اپنی زندگی کی اور ایک ایک لمحے کی قیمت وہ کبھی بھی نہیں آ ایک فائناٹ زندگی میں آپ کو ان زندگی کے لیے کام کرنا ہے اس کا ہر لمحہ پوٹینشلی امر ہو جائے گا یہی کہ تو لمحات ہے کہ جو ان شکل میں وہاں ضائع ہوں گے وہ کہ زندگی کا ہر لمحہ امر ہے یہ ہندی کا لفظ ہے مر سے امر تل سے اٹل الف لگتا ہے اس میں کسی مخالف مفہوم پیدا کرنے کے لیے تو امر ہمیشہ یہ لمحہ جو ہے آج کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاک اسے اس پیشانی کے بالوں سے پکڑ لو جانے بدلو اس لیے کہ یہی لمحہ ہے جو امر ہو جائے گا یہی آخرت میں انفائنائٹ ہو کر سامنے آئے گا ولزین اب آگے چلیے ولدین زکات کس کا تعلق ہے سورہ مارج میں جو اس سے پہلے آ گیا ولزین فی حق معلوم السائل والمحروم وہ لوگ جن کے مال میں حق ہے معین سائلوں کے لیے بھی محرومین کے لیے بھی مانگنے والے کے لیے بھی اور جو مانگ نہیں رہا اپنی عزت نفس کو لے کر چاہے فاقہ ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے لیکن تم آپ جانو کہ کون محتاج ہے کون مسکین ہے کس کو پہنچانا ہے کس کا حق میرے پاس تھا جو مجھے اس تک پہنچانا ہے اپنے پاس جو ضرورت سے فاضل ہے اسے سمجھو کہ یہ کسی اور کا حق ہے جو اللہ نے میرے مال میں داخل کر کے مجھے آزمایا ہے جیسے کہ سورج میں آ چکا ہے یہ سلون کا ماضا یون سے جو بھی ضرورت سے دے ڈالو مت سے رکھو مت سنبھالو یہ تو در حقیقت دوسروں کا حق تھا یہ حق کا تصور ہے جو قرآن دیتا ہے یہ ان کا حق ہے پہنچاؤ وہ آتے ذل قربا حق کہ مسکین اب ابن یہ تو صاحب آئے گا یہ دینا ہے آپ کو تو معلوم یہ ہوا کہ فیلز زکات و لذین حملی زکات اس کا تعلق کس سے ہے وزین نفی ام والل نسا ول اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ اس کی اصل کیا ہے زکات کا لفظ جو آتا ہے اصل میں زا کاف یا یہ اس کا مادہ ہے یہ گویا کہ ناقص یائی ہے اس کے کلمہ لام میں جو حرف آیا ہے وہ حرف علت ہے یہ کیا ہے اس کا مادہ کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے مفہوم ہے نشو و نما دینا پروان چڑھانا یہ ہے اصل مفہوم نشو و نما دینا پروان چڑھانا لیکن اس کا ایک لازمی تقاضا کیا ہے کہ جو نشو و نما کے راستے کی رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرو بریک لگے ہوئے ہیں کھولو گے تو گاڑی چلے گی بریک نہیں کھول رہے ایکسلریٹر کو دبائے جا رہے ہیں گاڑی تو نہیں چلے گی انجن میں نوکی کر کے بد ہو جائے گا تو جو بھی رکاوٹیں انہیں دور کرو تو یہ در حقیقت رکاوٹوں کو دور کرنا اس کا اصطلاحی مفہوم ہے لغوی مفہوم ہے کسی شے کو نشو نما دینا اور دونوں باہم ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں کسی شے کے نشو نما کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرو اب دیکھیے وہ فلاح کا مفہوم اور زیادہ نکھر کر آئے گا لیکن اس کی ایک تمثیل پہلے سن لیجئے عربی زبان میں باغبان یا مالی کا جو فریل ہے اس کو تسکیہ کہتے ہیں کوئی باغبان کوئی مالی اپنے باغ میں گیا باغیچے میں گیا اب کچھ پودے اس نے لگائے ہیں پھول دار کچھ اس نے پودے لگائے ہیں پھل دینے والے پھل دار یا پھول دار لیکن وہ دیکھتا ہے کچھ گھاس پھوس بھی اگائی ہے آس پاس یہ جو گھاس اگائی ہے خود رو ظاہر بات ہے زمین میں جو قوت نمو ہے وہ کھینچ رہی ہے کہ نہیں اس کے اندر جو بھی نمو کی صلاحیت ہے زمین میں جو غذا ہے اب اس میں وہ شریک ہو گئی ہے وہ گھاس بھی اس میں سے حصہ لے رہی ہے اسی طرح سورج کی یا ہوا کے اندر جو آکسیجن ہے سورج کی جو تمازت ہے اس میں سے بھی حصہ لے رہی ہے اس کو وہ کورپی ہاتھ میں لیتا ہے سب کو نکال کر پھینک دیتا ہے تاکہ زمین کی ساری قوت نمو میرے اس مطلوب پودے کو ملے اور ہوا کی جو ساری جو آکسیجن ہے وہ میرے اس پودے کو ملے یہ جو عمل ہے باغبان یا مالی کا کہ وہ یہ خدرو گھاس پھوس کو جھاڑ جھکاڑ کو کاٹ کر صاف کر کے پھینک دیتا ہے جلا دیتا ہے یہ تسکیہ ہے اب آپ غور کیجئے وہی انسانی شخصیت کے دو پہلو ایک وہ ہے ریل سلف وچ این کم ریل سلف وہ انا وہ مانوی شخصیت وہ خودی وہ ہمارا روحانی وجود جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے وہ کرن ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے اسے تپاؤ گے نماز سے لیکن یہ کہ اس کے تپنے کے بعد اس کے نشو و نما میں کچھ رکاوٹیں ہیں حب دنیا حب مال یہ ساری محبتیں دنیا کی یا یوحلزین عامو ان نمین نزواج کم اولاد کم ادو اللہ یہ محبتیں اولاد کی محبت بیویوں کی یہ محبتیں جو ہے مال کی اور ان سب کو اگر حب دنیا کا سب سے بڑا سمبل ہے تو حب مال ہے دنیا مال ہے لہذا اس مال کو کھرچ کھرچ کر مال کی محبت کو کھرپی ہاتھ سے لو کھرچو اس کو نکال دو اگر یہ نکلے گی اندر سے تو روح نشو نما پا سکتی ہے ممکن نہیں ہے کہ مال کی محبت دل میں رہے اور یہ روح نشو نما پا سکے ناممکن لنتنال بر رہتا تم سے او ما تم بر اور نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو یہ پسند ہی تو ساری مصیبت کی جڑ ہے یہ محبت ہی تو سارا فتنہ ہے یہی تو رکاوٹ ہے اسی لیے تو بریک لگا رکھا ہے آپ کے نشو و نما کو روحانی نشو و نما کو لہذا جو عبادت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے مال کو خرچ کرنے کی اس کا نام زکات ہے اب آپ سمجھے تزکیے سے زکات تک کہاں بات پہنچی ہے اصل مفہوم نشو و نما دینا قد افلح من زکا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا صاف کر لیا نشو و نما دے لی اور اس کی رکاوٹوں کو جھاڑ جھکاڑ کو دور کر دیا خدا مند تزک کا وزق رسم رب ہی کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیا حاصل کر لیا اپنی اس روحانی وجود کی نشو نما میں جو رکاوٹ تھی حکمال کی اسے دور کر دیا پھر اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی کو کہ یہ دو پروگرام ہے در حقیقت نماز کے ذریعے سے حرارت چاہیے اس روح کے لیے تمادت چاہیے وہ خورشید جو ہے جس کی کرن ہے یہ روح اس کی طرف سے تمادت پہنچ گئی ہو وہ ذکر سے ہوگی نماز سے ہوگی اور اس کے راستے کی جو رکاوٹ ہے وہ زکات کے ذریعے سے دور ہوگی یہ ہے زکات کی عبادت یہ آ چکی ہے اس سے پہلے بھی. سو دوسرے درس میں بھی واکام سلا توات زکات نور میں بھی رجان اللہ تیم تجارت ان ولا عن ذکر اللہ ولا ویتا لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے زکات جب معین عبادت کی شکل بنتی ہے تو اس کے لیے لفظ ہمیشہ ایتا آتا ہے سیل نہیں آتا یہاں آیا ہے سیل اسکا و نظین حمل زکات اس کا کیا مطلب ہے مسلسل کار بند رہتے ہیں ہما وقت کوشاں رہتے ہیں اس نجاست کو دھونے کی فکر لگی رہتی ہے یہ صدقات واجبہ بھی گئے صدقات نافلہ بھی ہوگا جیسے آیت البر میں بھی وہ حدیث میں کوٹ کر چکا ہوں کہ ان نفل مالح حقن سے بس کبھی یہ نہ سمجھ بیٹھنے کا مال میں سے بس حق جو ہے صرف زکوٰۃ ہی ہے زکات کے علاوہ بھی حق ہے اس کی آخری حد تو یہ کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ سب دوسروں کا ہے فی اموالہم والم حقم معلوم السائل محروم اگرچہ جبر نہیں کیا جائے گا جبر زکات کی حد تک کیا جائے گا لیکن یہ نہ سمجھنا زکات دے کر تم فارغ ہو گئے بری ہو گئے ان نفل مالحقن سمن زکات وہ مفہوم ہے جو یہاں لفظ فیل سے آیا ہے وہ لذیل زکات اور اس کا ایرو دیکھیے کہا گیا وہ لذین فیم والم حق معلوم و لسا محروم یہ گویا کے قرآن مجید میں جو مزاف مضامین آئے ہیں جو مسانی ہیں ان کے اندر تقدیم و تاخیر کی ایک مثال جو میں نے پہلے دی تھی دو تین مثالیں اس میں اس کو بھی ایڈ کر لی اب آگے آئیے یہ بات میں سورہ تغابن میں بھی ارض کر چکا ہوں کہ اطاعت جب آتی ہے اللہ کی عطی اللہ واپی اور رسول تو اطاعت سے مراسر نماز ہی نہیں ہے دین بھی اللہ کا حکم ہے اناقیم الدین اسی طرح یہ تسکیہ جو ہے وہ تسکیا مال سے شروع ہو کر تسکیا نفس سے شروع ہو کر پھر یہ تسکیا وہاں تک جائے گا معاشرے کا تسکیہ کرو اسے ظلم سے پاک کرو اسے عدوان سے جبر سے استبداد سے استحصال سے پاک کرو یہ معاشر کی تسکیہ ہوا ایک آدمی اپنے ہی انفرادی تسکیے میں لگا ہوا ہے اس کی وہ حدیث صورت الاسر میں میں سنا چکا ہوں آپ کو معاشرے میں ظلم ہے کفر ہے فسق ہے ادوان ہے استحصال ہے جبر ہے معشیت ہے گناہ ہے اریا ہے اور یہ لگا ہوا ہے اپنے ہی تسکیے میں رگڑ رہا ہے مانج رہا ہے اور مراقبہ اور شغل اور فلاں اور اتباع سنت اور جو ہے وضاح قطع بھی بالکل حضور کے برابر کر لو اور بالکل تہبندی بادو شلوار بھی مت پہنو یہ سب جو ہے یہ وہ غیر متوادنی شخصیت ہے جس کے بارے میں کہ وہ حدیث میں سنا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو کالا فالفی ابدا کا فلان الم یاس کا طرف تعین جب ریل نے عرض کیا ہدو نے فرمایا جب ریل نے ارض کیا کہ وہ اللہ پروردگار اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے ایک پلک جھبک نے جتنی دیر بھی معاسیت نے بسر نہیں لم کیالف کالم اللہ نے فرمایا الٹو اس مستی کو پہلے اس پر اس بدبخت پر پھر دوسروں پر اس لیے کہ یہ اتنا بے بےغیرت تھا کہ میرے حکام توڑے جاتے رہے اور یہ اپنے لگا رہا تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ لگا رہا اپنے آپ کو مانجنے میں رگڑنے میں صاف کرنے میں پاک کرنے میں اور اس کی غیرت جو ہے کبھی جوش میں نہیں آئی اس کا چہرہ کبھی غصے سے کم تم بھی نہیں اس بے غیرت کو سب سے پہلے اس کے اوپر آزاد نہ تو یہ ذرا تسکیے وغیرہ کا مفہوم جب بھی آ جائے کرے یہ اول و آخر کو دن میں رکھیا کیجیے تاکہ وہ پورا کانسیپٹ جو ہے ایک پوری اپنی ٹوٹیلٹی میں آپ کے سامنے آئے اب آئیے اس کے بعد کی تین آیات بلکہ یوں سمجھیے کہ چار آیات یہ ہیں ولزین فروج ہم حافظ اللہ آزوا جم او ملک تیمان فند ہم غیر و ملومین فمن اب تغاور فولادور تین آیات یہ ہے اور چوتھی آیت جو بالکل ایک جیسی ہے ولزین ہمل امانات ہم واہد ہم راؤل پہلے ذرا تین آیتوں کو لے لیجیے یہ چاروں آیتوں کو تو اسے ایک بار سے نوٹ کیجیے جو میں نے مثالیں پہلی بھی دی تھی کہ بعض آیات قرآن مجید میں دہرا کر آتی ہیں اس شان سے کے ایک شوشے تک کا فرق نہیں ہوتا یہ اس میں بکس ہے چار آیتیں مسلسل آ رہی ہیں دو دو آیتوں کی تو مثالیں میں دے چکا ہوں لیکن یہ کہ چار چار آیتیں ایک ایک آیت کی مثالیں دے چکا ہوں بالکل انہی الفاظ کے اندر لیکن یہ کہ چار بین ہی انہی الفاظ سے دہرا کر آ رہی ہیں اسی لیے میں نے کہا تھا کہ قرآن کے اس اسلوب کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ جو ہے اہم مقام یہی ہے ان دو مقامات کے تقابلی مطالعے سے یہ حقیقت جتنی نکھر کر سامنے آتی ہے کسی اور سے نہیں آ سکتی ان میں سے پہلی تین آیات کے بارے میں اصلی بات سمجھ لیجیے براد کیا ہے سیکس ڈسپلن شہوت پر قابو قضائے شہوت صرف جائز راستے سے ناجائز سے نہیں خود ہی اتنی مضبوط ہو کہ اپنے جذبہ شہوت پر کنٹرول کر سکے ضبط نفس ہو سیکس ڈسپلن اس کے اعتبار سے اصل میں وقت کی مجھے بڑی تنگی کا احساس ہو رہا ہے نوٹ کیجئے میں نے بارہ پہلے بھی ارض کیا ہے کہ یہ سیکس جتنا پورٹنٹ موٹو ہے اس کو صحیح طور پر سمجھا ہے صرف فرائیڈ اگرچہ اس کی مغالطہ اس کا جو ہے وہ یہ کہ اس نے اس کو کل قرار دے دیا باقی تمام موٹیوز کو بھی اسی کے حوالے سے وہ اس کا تجزیہ یہ غلط ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ بہت پورٹنٹ موٹیو ہے بہت قوی جذبہ محرم کا ہے میرے نزدیک یہ ہے کہ پریزرویشن آف سیلف کے لیے بھوک اور پرزرویشن آف دی سپیشیز بقائے نسل کے لیے سیکس بالکل ایکول ہے بلکہ زندگی کے مختلف ادوار آتے ہیں کسی دور میں انسان اپنے سیکچل ارد کو پورا کرنے کے لیے بھوک فاقہ نوالوم کیا کیا برداشت کر جاتا ہے یہ گویا کے بوسپورٹنٹ بن جاتا ہے سب سے حاوی ہو جاتا ہے اس کو قرآن مجید نے یہاں دو دفعہ فرمایا کہ سیکس فی نفس سے کو بری شے نہیں ہے عام طور پر مذہب کی دنیا میں تصور ہے کہ ہے ہی بری شے یہ شہوت تو ہے ہی بہت ہی گھٹیا بات یہ ختم نہیں بڑے متبادل رخ کی ضرورت ہے جائز راستے سے اپنی قدائے شہمت جو ہے وہ فین نہ غیر ملومین کوئی ملامت نہیں ہے کوئی برا کام نہیں یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی کرنے